چل مافی پلوی ہے نیم چل پلا پڑوسا مافی پلوی ہے ملہ پہ للہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہا ی ہے رو نور اللہ مسلائی لا <سلام> ہا ل لا and صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى على محمد صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم, الله عليه وسلم الله على محمد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 <تصح> صلی اللہ علیہ وسلم <تصح> <تصح> الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم پڑھی السلات وسلام و رسول اللہ ولی کا حبیب اللہ السلاۃ وسلام علیہ کَ نبی اللہ ولا علی و یا نور اللہ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل ز آج پاکستان کے صوبے باب الاسلام سندھ کے مشہور شہر حیدرآباد میں ہم سب اس عظیم ہستی کے قدموں میں حاضر ہیں جنہیں سخی سلطان سید عبد الوہب شاہ جیلانی قدر رحن نورانی اولاد غوث اعظم کہا جاتا ہے اور آپ کے عرس کی تقریبات جاری ہیں اور الحمد للہ مجلس مزارات اولیاء جو دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس کے تحت یہ اجتماع ارینج کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بیان سے پہلے آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نو شعیب بزم جنت پے کرے جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے باعظمت ہے نیت المن خیر من عملی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کر لیں کہ اللہ زبل کی رضا پانے ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے موبائل فون کے استعمال سے بچ کر ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا تو جن کے لیے ممکن ہو وہ اطحیات میں جس طرح ہم بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جائیں بعد اب بیٹھیں گے مزید برکتیں پائیں گے مجمع کافی ہے اسلامی بھائی بہت سارے ہیں تو کسی کو جگہ نہ ملے یا کوئی دھکا وغیرہ لگ جائے تو یہ بھی نیت کر لیں کہ اس پر غصہ کرنے کی بجائے انشاءاللہ اللہ آنے والے کے لیے جگہ کشادہ کر دوں گا تھوڑا تھوڑا اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کے جگہ آگے جگہ خالی ہے تو تھوڑا آگے بھی آ جائیں کیونکہ کافی اسلام بھی آ بھی رہے ہیں اور پیچھے تک لوگ کھڑے ہیں تو اسلامی بھائی کھڑے ہیں تو آسانی ہو جائے گی جگہ ہو نظر آئے کہیں گیپ تو اس کو کور کر لیجئے جی. درود پاک پڑنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں امول مومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے صاحبِ معراج محبوبِ ربِ بے نیاز صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ مجھ پر درودِ پاک پڑتا ہے تو فرشتہ اس درود کو لے کر اوپر جاتا ہے اور اللہ عز کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے تو اللہ عز ارشاد فرماتا ہے اس درود کو میرے بندے کی قبر میں لے جاؤں یہ درود اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا اور اس بندہ خاص کی آنکھیں اسے دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی رہیں گی یعنی درود بارگاہ رسالت میں فرشتہ پہنچا دیتا ہے اور استغفار جو ہے یعنی خویا درود خود جو ہے وہ پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا اور کیا چاہیے کہ درود ہم پڑھیں اور پھر قیامت تک ہمارے لیے استغفار ہوتا رہے مغفرت کی دعائیں ہوتی رہیں تو اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں درود پڑھنا ایک کمال کا وظیفہ ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس فضول باتوں کے لیے وقت ہے سوشل میڈیا کے لیے موبائل فون کے لیے دوستوں میں گپ شپ کے لیے اور آپ کی زبان میں سندھ کی زبان میں کہوں تو کچہری کرنے کے لیے بڑا وقت ہے مگر وقت نہیں ہے تو درود پڑھنے کے لیے نہیں ہے ایسا نہ کریں اپنی زندگی میں درود پاک کو ایسا شامل کر لیں کہ روزانہ ایک مقررہ تعداد ایک پرٹیکولر کوانٹٹی میں درود پاک پڑھیں علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزانہ تین سو تیرہ بار درود پاک پڑھ لے تو وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے اب تین سو تیرہ میں دیر کتنی لگتی ہے السلام تو سلام علیہ رسول اللہ یہ بھی درود پاک ہے صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود پاک کتنی دیر لگتی ہے پندرہ بیس پچیس منٹ میں تین سو تیرہ درود پاک ہو جاتے ہیں آئیے سخی صاحب کے سخی سلطان کے قدموں میں آئے ہیں میں بھی نیت کروں آپ بھی کریں اور انہی کے سالے ثواب کے لیے نیت کر لیں کہ روزانہ تین سو تیرہ بار درود پاک پڑھیں گے ہاں اچھی اچھی جگہ پر اچھی نیتیں کرنی چاہیے نا رائٹ پلیس فور رائٹ انٹینشن بہترین جگہ ہے اچھی نیتیں کرنے کی تو نیت کر لی ہم نے انشاءاللہ روزانہ تین سو تیرہ بار درود پاک پڑھیں گے آئیے محبت کے ساتھ باآ بلند درود پاک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو ہم اس ہستی کے قدموں میں آئے ہیں کہ جن کو خاص بادشاہ جیلان شہنشاہ جیلان حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی خاص نسبت حاصل ہے میرے میران پیرے پیران الشیخ جیلانی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے حضرت سخی سلطان سید عبد الوہاب شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حیدرآباد میں ان کا آنا یہ اس پورے خطے کے لیے بہت بڑی نعمت ہے ایک روایت کے مطابق آپ آٹھویں صدی اور ایک روایت ایسی ملتی ہے کہ آپ دسویں صدی میں اس دنیا سے آپ نے وصال فرمایا یعنی چار سو سے چھ سو سال یہ پرانے بزرگ ہیں اور غوث پاک سے ان کو نسبت مدینہ منورہ بغداد معلّہ میں برکتیں تشریف لائے اس زمانے میں جو دین کی خدمت کرنی تھی تو کی لیکن اس کے بعد بھی آج ان کا دربار بھی فیضان لٹا رہا ہے دنیا کے کونے کونے سے لوگ سخی کے دربار پر آتے ہیں اور ان کی سخاوت کا دریا ایسا بہتا ہے آج بھی لوگوں کی جھولیاں ان کے کرم سے بھر دی جاتی ہیں جس پیرانے پیر سے ان کو نسبت ہے یقیناً سارا عالم ہی ان سے محبت کرتا ہے غس آزم کی تو کیا بات ہے بریلی کے تاجدار نے جب شان غص آزم بیان کرنا چاہی تو کیا خوب لکھا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے کدم آ تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے, جانے کہ کیسا تیرا اوسے پاک کے مبارک چہرے اور سر کی بات تو چھوڑو سر بھلا کیا کوئی جانے, جانے کہ کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اور اوسے آزم کے غلاموں کو خوف نہیں ہوتا مرید مرید نہیں گھبراتے آلہ حضرت لکھتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت ہو پنجا تیرا کیا دبے جس پہ حمایت ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا اس پیرانے پیر کی خاص نسبت انہیں حاصل ہے اور مہینہ بھی گیارہویں کا ہے آئیے غو سے آزم اللہ تر کی زندگی میں آپ نے بڑی کرامتیں سنی ہیں آپ کی زندگی میں بڑے واقعات آپ نے سنے مگر آج غوث پاک کی زندگی کا ایک انوکھا پہلو ایک یونیک ایکسپیکٹ وہ بات جو نارملی ہم غوث پاک کی سیرت سے نہیں سنتے میں نے سوچا کہ کرامتے تو سارا مہینہ ہم سنتے رہے کیوں نہ کچھ آج ایسی بات کی جائے کہ جتنے اجتماع میں آئے ہیں اور جتنے مدنی چینل پر مجھے سن رہے ہیں وہ کچھ ایسی نیت کر کے کچھ ایسا طریقہ اپنا کے جائیں کہ آج کے بعد ہماری زندگی میں ایک شاندار اور خوبصورت اضافہ ہو جائے ہماری عادت میں ایک تبدیلی آ جائے پہلے سمجھیے کہ غوث پاک کا مرتبہ کیا ہے غوث پاک کا اسٹیٹس کیا ہے آپ وہ عظیم ہستی ہیں دنیا کے میں کئی علیہ کرام آئے ہیں آپ اگر اولیا کرام کی سیرت پڑھے نا بہت سارے اولیا کرام آئے بہت سارے اولیا کرام ایسے ہیں کہ جن کی زندگی میں ایک تبدیلی آئی انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے انہیں ولایت عطا فرما دی مثال کے طور پہ حضرت فضیل بن ایاز رضی اللہ تعالی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں مگر آپ توبہ کرنے سے پہلے ڈاکو تھے آپ ڈاکا ڈالا کرتے تھے لوگ ڈرتے تھے آپ سے مگر آپ نے جب سچی توبہ کی اللہ نے اپنا ولی بنا دیا حضرت حبیب اجبی رحمت اللہ تعالیٰ آپ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں مگر توبہ کرنے سے پہلے آپ سود کا کاروبار کرتے تھے آپ نے سچی توبہ کی اللہ نے اپنا ولی بنا لیا حضرت جنید بغدادی کو کون نہیں جانتا ولایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں مگر آپ کی سیرت کو پڑھیں تو ایک روایت کے مطابق آپ اس لائن پر آنے سے پہلے ولایت اور عبادت اور ریاضت اور نیکیوں والی زندگی پر آنے سے پہلے آپ پہلوانی کیا کرتے کشتی کیا کرتے تھے مگر سچی پکی توبہ کی اللہ کی طرف رجوع لائے اللہ نے اپنا ولی بنا لیا پتا کیا چلا یعنی رب تعالی کی رحمت دیکھو نعمت دیکھو بندہ کتنے گناگار کیوں نہ ہو سچی توبہ کرے اس کو پکارے وہ اس کے گنا بھی معاف کرتا ہے اپنا دوست بھی بنا لیتا تو ہمیں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ جس غوث اعظم کی بات کرنے چلے ہیں نا میرے غوث کا دربار تو وہ ہے ہیں ان کا گھرانہ بھی سخی ہے نا دیکھیں نا ان کی اولاد کے در پر آئے ہیں جن کا نام ہی سخی ہے جو ساری دنیا میں سخی مشہور ہیں جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے تو غوث پاک تو ایسے سخی اور ایسے دیالو ایسے بانٹنے والے کہ آپ کے در پر ایک بار چور آیا چوری کرنے کی نیت سے آیا تھا مگر میرے غوث نے اس پر نگاہ ڈالی اس نے توبہ کی غوث پاک نے دعا کی اللہ نے اسے کتب بنا دیا سیکھنے کو کیا ملا سچی توبہ بندے کی زندگی پلٹا دیتی ہے میں گناگار صحیح بدکار صحیح میں کیسا بھی صحیح اگر اللہ سے دوستی کر لوں سچی توبہ کر لوں تو میرے کریم کے خزانوں میں کمی نہیں ہے وہ ماف کرنے والا درگزر کرنے والا بخشنے والا اور کرم کے دریا بہائے تو ولایت عطا فرما دیتا تو میں آپ کو ایک مشورہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی اولیاء کرام کے مزارات پہ جائے نا ہم ماشاء اللہ آج بھی حاضر ہوئے الحمد میں بھی حاضری دے کر آیا تو وہاں اللہ سے ایک دعا کیا کرو اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ کہ یا اللہ ان کے صدقے مجھے بھی اپنا ولی بنا لے ہاں میرے رب عز و جل کی خزانے بہت بڑے ہمیں لگتا ہے یار میں اور اللہ کا ولی بھائی میں تو کچھ بھی نہیں نا میرا کریم چاہے تو سب ہو سکتا ہے نا امیر اہل سنت نے ماشاء اللہ اپنے اشار میں ہمیں یہ ترغیب دلائی ہے بڑا پیارا شعر امیر اہل سنت کا تو اپنی خیرات دے دے ہاتھ اٹھائیے اور مل کر, بل کر, بل کر بل تو اپنی dta <laughs> الہی آمین تو میں کر رہا تھا کہ غوث پاک کا پہلے مرتبہ ذہن میں رکھنا پھر جو میں غوث پاک کی زندگی کا ایک بڑا ہی عجیب پہلو بیان کرنے جا رہا ہوں شاید بہت سونے پہلی بار یہ سننا ہے کہ کیا وہ غوث پاک کی زندگی میں ایسا دور بھی آیا غوث پاک کا مرتبہ پتہ کیا ہے جیسے میں نے بتایا کہ بہت سارے اولیائی کرام کچھ اور تھے توبہ کیا تو ولی بنے مگر پیرانے پیر پیر دستگیر روشن زمیر کتب ربانی محبوب سبحانی حضرت شیخ ابد القادر اللہ کے وہ ولی ہیں جو بائی برتھ یعنی مادر زاد ولی ہیں بلکہ میرے غوث پاک کا عالم تو یہ تھا کہ ماں کے پیٹ میں تھے ماں کو چھینک آتی تھی ماں الحمدللہ کہتی غوث پاک ماں کے پیٹ سے یارحم کے اللہ کی آواز بلند کرتے تھے یعنی کمال دیکھے آپ جس دن پیدا ہوئے مرتبہ دیکھو میرے پیر کا یکم رمضان پتا بھی ہونا چاہیے غوث پاک کب پیدا ہوئے یکم رمضان پیر کا دن صبح سادے جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو فوری طور پر کوشش کی جاتی ہے اس کو ماں کا دودھ پلا دیا جائے فرسٹ فیڈ کروا دیا جائے مگر غوث پاک کر دی اللہ تعالیٰ نے دودھ نہیں پیا دوپہر ہو گئی شام ہو گئی سارے گھر والے پریشان یہ کیسا بچہ ہے صبح سے شام ہو گئی کوئی ایک کترا دودھ کا نہیں پی رہا جیسی حروب آفتاب ہوا غوث پاک نے ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا ہو سکتا ہے پہلے دن سمجھ نہ آئی ہو مگر جب دوسرا دن آیا رمضان کا پھر صبح صادق ہوئی پھر غوث پاک نے دودھ پینا چھوڑ دیا جیسی حروب آفتاب ہوا جیلان والوں نے افطار کیا غوث پاک نے بھی دودھ پینا شروع کر دیا اب وہ ریالائز ہوا کہ جناب اس بچے نے تو پہلے دن سے ہی روزہ رکھنا چھوکر شروع کر دیا ہے امیر علیہ لکھتے ہیں نا چھوڑا ہے ماں کا دودھ بھی ماہ سیام میں چھوڑا ہے ماں کا دودھ بھی ماہ سیام میں اس مرد باسفا کو ہمارا سلام ہو مگر ایک بات سنیے سارے دیوانے غوث کے بیٹھے ہیں دنیا بھر میں مجھے سنا جا رہا ہے یہ بیان اس وقت لائیو جا رہا ہے اے غوث پاک کے چاہنے وال گیارہویں منانے والو اے قادریوں ذرا سنو جس پیرانے پیر سے محبت کرتے ہو وہ تو پیدا ہوتے ہی روزے رکھنا شروع کر دیں اور ہم فرض روزے چھوڑ دیں کیا غوث پاک کا چاہنے والا رمضان کے روزے قضا کر سکتا ہے سوچیے سیرت غوث سے کچھ تو لیجئے نا آت کرتے ہیں آج کے بعد رمضان کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا بلکہ جو قضا ہو گئے جن کے توبہ بھی کرے اگر بغیر کسی شرح مجبوری کے اور نیت کرے ان سب کا کیلکولیشن کر کے ان کا حساب کر کے سارے ادا بھی کریں گے انشاءاللہ آگے چلتے ہیں مرتبہ بتا رہا ہوں خوصے پاک جس دن پیدا ہوئے نا جیلان شہر میں یہ قصبہ بغداد کے قریب ہے جہاں پیدا ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی کرم نوازی دیکھو جیلان میں اس دن گیارہ سو بچے پیدا ہوئے اور گیارہ سو کے گیارہ سو لڑکے پیدا ہوئے اور اللہ نے ان سب کو اپنا ولی بنا لیا نے پیر کی آمد تو کیا ہوئی ولایت بٹنا شروع ہو گئی اور یہ فیضان ایسا جاری ہے علماء کرام کہتے ہیں آج بھی جی ہاں سینکڑوں برس گزر گئے آج بھی دنیا میں اگر کوئی ولی بنتا ہے کسی کو ولایت ملتی ہے تو بغداد والے غوث کے در سے ملتی ہے تو یہ مرتبہ اتنا بڑا مقام ہے ٹھیک ہے اب ذرا غور سے دل تھام کے سننا کہ جس کا اتنا بڑا مقام ہو جو رب کی بارگاہ میں اتنا مقرب ہو آپ دعا کریں تو کشتی دریا سے باہر آ جائے آپ دعا کریں تو لوگوں کی مصیبتیں ٹل جائیں مگر خود غص آزم پر کیسی کیسی مصیبتیں آئیں غوثِ عظم رضی اللہ پر کیسی کیسی مشکلیں آئیں آج میں زندگی کا ایک ایسا پہلو بیان کرنے جا رہا ہوں جی ہاں آج بھی غص پاک کا نام اللہ کی بارگاہ میں وسیلے کے طور پر پیش کیے جائے تو رب قریم اس عظیم بزرگ کی برکت سے ہماری مشکلیں ٹال دیتا ہے مگر خود پیران پیر سیدی غوث عظم رضی اللہ کی حیات طیبہ میں آپ نے کتنی مشکلیں اٹھائیں ذرا غور سے سنیے گا خود سرکار غص پاک رضی اللہ مترن فرماتے ہیں کہ میں شہر میں جب رہتا تھا بغداد شہر میں جب چلے گئے تھے ایسا وقت بھی آیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں گرے پڑے گرے پڑے ٹکڑے یا جنگل کی کوئی گھاس پتی اٹھا کر کھا لیا کرتا تھا کئی کئی سال فاقے سے گزرے فرماتے ہیں اور جب دیکھتا کہ میں کوئی گھاس پوس اٹھا لوں تو دوسرے فکرا کو دیکھتا تھا کہ وہ بھی کوئی گری پڑی چیز اٹھانے آئے ہیں تو میں اپنے اسلامی بھائیوں پر ایشار کر کے واپس آ جاتا چھوڑ دیتا تاکہ یہ گھاس پھوس کھانے کا بچا ہوا ٹکڑا یہ کھا لے کے اندر بھی اشار ہے آگے چلیے فرماتے جب بھوک کے سبب کمزوری حد سے بڑھ گئی قریب الموت پہنچ گیا اوسے پاک فرما رہے اتنا بھوک لگی کھانا کئی دنوں سے نہیں کھایا تھا اب ایسا لگا مر جاؤں گا تو کہتے ہیں میں نے پھول والے بازار سے ایک کھانے کی جو چیز زمین پر پڑی تھی اٹھائی اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا کہ وہ گری پڑی چیز اٹھا کر کھا لوں میں ایک اجمی نوجوان آیا اجمی کہتے ہیں جو عربی نہ ہو ہم سارے اجمی ہیں ٹھیک ہے یعنی ایک اجمی نوجوان آیا اور اس کے پاس تازہ روٹیاں تھی اور بنا ہوا گوشت تھا وہ بیٹھ کر کھانے لگا تو کہتے ہیں میرے برابر میں بیٹھ کر تازہ گوشت کھا رہا ہے گرم روٹی کھا رہا ہے اور میرا بھوک سے برا حال ہے۔ غوث پاک فرماتے میری بھوک اور بڑھ گئی شدت بڑھ گئی۔ ایسی حالت ہو گئی کہ جب وہ نوجوان لقمہ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالتا تھا تو غوث پاک فرماتے بے اختیار میرا بھی جی چاہتا کہ میں اپنا منہ کھولوں اور اپ میرے منہ میں یہ لقمہ ڈال دے۔ سوچو کبھی زندگی میں ایسی بھوک کم میں سے کس نے برداشت کی ہے ہم میں سے کون ہے جس نے زمین سے اٹھا کر ٹکڑے کھائے اکادریوں میرے پیر ہم سب کے بڑے پیر نے یہ وقت گزارا ہے آگے جاؤ اب کہتے ہیں آخر میں نے اپنے کو ڈانٹا منہ کھولنے کا جی چاہنا تو نفس کو ڈانٹا کہ اے نفس بےسبری نہ کر بے سبری مت کر اللہ میرے ساتھ ہے چاہے موت کیوں نہ آ جائے میں اس نوجوان سے مانگ کر نہیں کھاؤں گا بات بات پر مانگنے والے بات بات پر ہاتھ پھیلانے والے چھوٹی چھوٹی معاملے پر لوگوں سے اپنی مصیبت کا بتا کر مدد مانگنے والوں سنو یہ ہاتھ پھیلانا مدد مانگنے کے لیے سوال کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہر کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ سوال کرے مسکین ہو کھانے کو بالکل نہ ہو جس کے پاس بالکل دستی ہو وہ ہاتھ پھیلائے نا ادھر تو ہر دوسرا آدمی مانگ رہا ہوتا ہے کسی اور سے کیوں مانگتے ہو مانگنا ہے تو اپنے رب سے مانگو التجا کرنی ہے تو مدینے والے سے کرو نا شاعر لکھتے ہیں نا کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے اور سے پاک کہتے میں نے کہا مر جاؤں گا مگر یہ برابر والے سے کھانا نہیں مانگوں گا اب سنو کیا ہوا کہتے یک وہ نوجوان میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا آئیے بھائی آپ بھی شامل ہو جائیں اب غوث پاک کو وہ آفر کر رہا ہے تو میں نے انکار کیا اس نے اصرار کیا کہ نہیں آپ تھوڑا سا تو لیجئے کہتے ہیں میرے نفس نے بہت 우 بھارا مگر میں نے پھر بھی انکار کیا اس نوجوان کا جب بہت اصرار بڑھا تو میں نے چند حوالے کھائے اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں غوث پاک سے پوچھا پیرانے پیر نے فرمایا میں جیلان رہنے والا ہوں نوجوان کہتا میں بھی جیلان کا رہنے والا ہوں تو وہ نوجوان کہتا ہے یہ بتائیے کہ آپ کیا مشہور زاہد حضرت سیدنا ابو ابد اللہ سوئی رحمت اللہ کے نواسے ابد ال کو جانتے وہ نوجوان کہتا ہے تو پیرا نے پیر کہتے میں یہ سن کر بے قرار ہو گیا اور کہنے لگا کہ وہ میں ہی تو ہوں تو اب وہ شخص بے قرار ہوتا ہے کہتا ہے حضرت مسئلہ یہ ہے کہ جب بغداد آ رہا تھا آپ کی امی جان نے آپ کو دینے کے لیے مجھے آٹھ سونے کی اشرفیاں دی تھی میں بغداد آیا تلاش کرتا رہا آپ مجھے نہ ملے مجھے بھوک نے بڑا ستایا میں نے میری ساری رقم خرچ ہو گئی تین دن تک میں بھی بھوکا رہا جب بھوک سے ڈال ہو گیا میری جان پر بن آئی آپ کی والدہ کی دی ہوئی امانت میرے پاس تھی میں نے انہی پیسوں سے یہ کھانا خریدا ہے حضور اب آپ میرے مہمان نہیں ہیں یہ پیسے بھی آپ کے یہ کھانا بھی آپ کا بلکہ میں آپ کا مہمان ہوں حضور ماف بھی کر دیجئے اور آئیے مل کر کھا پاک رضی اللہ عنہ کو بکیا اس نے رقم بھی پیش کی معافی بھی مانگی سید غوثے میں کھانا ہے, ہے میری ماں نے بھجوایا تھا کہتے میں نے اس کے ساتھ شامل کیا پیران پیر فرماتے ہیں کچھ رقم بھی اس کو دے دی جو بےچارہ میری امانت لے کر آیا تھا اس نے قبول کی اور وہاں سے چلا گیا اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں یہ ہے میرا آج کا موضوع ذرا غور کیجئے جس ہستی کا عالم یہ ہے کہ وہ دعا کرے تو ڈوبی کشتی کو تیرا دے ہے جو دعا کرے تو مصیبتوں کو ٹال دے اللہ کی رحمت سے جو بانگے اللہ اتا فرما مگر خودداری کا عالم یہ ہے صبر کا عالم یہ ہے کی کیفیت دیکھو کہتے میں گری پڑی چیزیں بھی اس لیے نہیں اٹھاتا تھا کہ دوسرے فکیر اٹھا لیں ایسار کہتے کس کہ کو پتا ہے؟ باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں ایشار کا کا معنی یہ ہے جس چیز کی مجھے حاجت ہے اور اسی چیز کی میرے مسلمان بھائی کو بھی حاجت ہے بندہ دوسرے کی حاجت کو اپنی حاجت پر ترجیح دے دے پریورٹی دے دے اور اپنے بھائی کو دے دے یہ ہم کیا کرتے ہیں کھانا بج گئے چلو فقیروں کو دے دو دعوت پہلے بنائی لاکھوں روپے کی جب دعوت میں کچھ کھانا بچ گیا اب گریب یاد آیا ارے فرا مدرسے میں بھیج دو ہے پہلے یاد نہیں آئے تھے وہ تو بچ گیا نا کپڑے پٹنے, پٹنے والے ہو گئے چلو وہ گھر کے کام کرنے والے کو دے دو جوتے کے چار بار سلا لیا جوتا اب گس گس کے پرانا ہو گیا چلو یار یہ کسی فقیر کو دے دیتے ہیں ابھی سردیاں آئی ہیں پرانا سویٹر نکالا ہوگا تو اس میں کوئی سورخ نکلا ارے یہ تو کام کا نہیں رہا چلو کسی غریب کو دے دیتے ہیں موزے پہنتے پہنتے پتا چلا ہوگا اس میں بھی کوئی سوراخ ہے چلو نئے موزے لیتے یہ کسی غریب کو دے دیتے ہیں ہمارا دیکھے مینٹل لیول دیکھو اللہ کی رام میں جب بھی خرچ کرنے کی باری آتی ہے پھٹا پرانا پھینکنے والا دیتے ہیں یہ اشار نہیں ہے ٹھیک ہے پھینکنا نہیں چاہیے اگر کسی غریب کا بھلا ہو تو دے دیں مگر ایثار کی برکت ہے نا اس کا انداز ہی اور ہے اور اس کا ثواب بھی کیا ہے اللہ دبیے پاک فرماتے حدیث کا مضمون ہے جو اللہ کے لیے ایثار کرتا ہے اللہ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے تو اب بتاؤ ہم اشار کب کرتے ہیں ہمارا تو حال یہ ہے آپ کو چوٹ لگانے کے لیے سوال کر رہا ہوں دیکھو اللہ کی راہ میں دیتے وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے اگر مثال کے طور پہ جمے کی نماز پڑی اور مسجد کا ڈبا یہ جھولی سامنے آئے بن بھی گیا کہ چلو یار آج سخاوت کے دریا بہائیں گے آج پچاس روپے دیں گے ہاں ہماری سخاوت بھی مسجد کے لیے پچاس روپے کی ہے اس سے زیادہ کے نہیں سو روپئے دیے تو شاید پندرہ آدمی کو بھی بتاتے ہوں گے میں نے سو روپئے دیے آج مسجد بہرات پچاس دیے یا دیے کرتے کیا ہیں؟ جیب سے پیسے نکالے پرس ہے تو پرس نکالا ڈبے میں ڈالتے ہوئے جیب میں دو پچاس کے نوٹ ہیں ایک پرانا والا ایک نیا والا اپنے دل سے پوچھو مسجد کے ڈبے میں کون سا ڈالتے ہو حالانکہ جو پرانا والا نوٹ ہے نا وہ بھی پچاس کا ہے نیا والا نوٹ اکاون کا نہیں ہے اس کے بھی پچاس ہی ملنے ہیں مگر اللہ کی راہ میں دینا ہے تو پرانا نوٹ دینا ہے اور آگے چلو اور مثال دیتا ہوں گھر میں دو تین بچے ہوں چار بیٹے ہو بڑا ایک بچہ ذہین اسکول میں بھی سبق سارے یاد کرتا ہے है? بڑا شریف بندہ کہتا ہے برینٹ مائنڈ ہے اس کو ڈاکٹر بناؤں گا دوسرا بچہ گھر کے بھی پرزے ورزے ٹھیک کر لیتا ہے بڑا ذہین یار اس کا دماغ کل پرزوں میں بڑا چلتا ہے اس کو انجینئر بنائیں گے है? تیسرا بھی بڑا زبردست ہاں بھائی اس کو جناب اکاؤنٹنٹ بنائیں گے چوتھا بچہ بڑا شرارتی تنگ کرنے والا سبق بھی یاد نہ کرے بلکہ چھوٹا موٹا اس کے پیر میں بھی پرابلم ہے چل بھی صحیح نہیں سکتا ہم کہتے ہیں اس کو مدرسے میں ڈال دو اس کو, کو مولوی بناؤ اب خود سوچیں اللہ کی راہ میں بھی بچہ وہ دینا ہے جو ہمارے کام کا نہیں ہے پھر کدھر سے بھی برکتیں ملیں گی اور اس اس وجہ سے ایک اور پرابلم بھی بتاؤں آپ لوگ کہتے ہیں ہمارے علماء انٹلیکچوئل نہیں ہیں علماء زمانے سے ہم آنگ نہیں ہیں اتنی زبردست اپروچ نہیں ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ نے مدرسوں کو کون سا مٹیریل دیا خاندان کا سب سے زہین بچہ خاندان کا سب سے بریلینٹ بچہ اس کو انشاءاللہ حافظ قرآن اور مفتی بناؤں گا پھر وہ دیکھو بچہ دنیا میں جا کے دین کی کیسے خدمت کرتا ہم اللہ کی راہ میں جب بھی دینے کی باری آتی ہے کمزور چیز دیتے ہیں یہ کیا محبت ہے رب سے اپنے بچوں کو دیتے ہو کمزور چیز پٹا ہوا بوزا کبھی بچے کو دیا ہے اپنی فیملی کو کھانا کھلانے کے لیے کبھی بچا ہوا کھانا لائے ہو اللہ کی راہ میں جب دینے کی باری آئے گی سب سے کمزور چیز نکالتے ہو قرآن کے چوتھے بارے کی پہلی آیت ہے لنگ تنا تم فکو ممات اللہ فرماتا ہے تو اس وقت تک بلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ بہترین چیز ہم تو نہیں کرتے ایسا مگر پیرا نے پیر کا عالم دیکھو بھوک سے برا حال ہے ٹکڑے اٹھاتے ہوئے بھی سوچ رہے کسی کا بھلا ہو جائے آج ہم کہتے ہیں میرا بھلا ہو جائے کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے جن ولیوں کے درباروں پہ آئے ہو نا سخی سلطان کے در پر آنے والوں سنو ان ولیوں کے دل بڑے ہوتے تھے یہ درگزر کرنے والے ہوتے تھے یہ اشار کرنے والے یہ اللہ کے بندوں کا اچھا سوچنے والے آج مزاروں سے بھی فیض لٹا رہے ہیں مگر آج ہمارا ذہن یہ بن چکا ہے بس یار میرا کام ہونا چاہیے کسی اور کی بات نہیں کرو اتنا خود غرضی والا ذہن ہے گاڑی پارک کرتے وقت بھی ذہن یہ ہوگا میری گاڑی لگ جائے بلے دو کی گاڑیاں رک جائیں نہ کرو ایسا اسلام جو ہے نا وہ بھلائی کا درس دیتا ہے سب کا بھلا سب کی خیر سب کے بھلے میں اپنی خیر یہ نیت ہونی چاہیے غزوہ تبوک کا موقع تبوں کی غزوہ ہنین کی بات ہے غالباً ایک گزبے کا موقع تھا ایک صحابی زخموں سے چور چور تھے اب کیا ہوا اتنے زخموں سے چور چور تھے کہ آخری سانسے تھی آواز لگائی پانی آپ کے رشتہ دار خاتون بھی وہاں موجود تھی پانی لے کر وہ صحابیہ پہنچی جیسی صحابی رسول کے قریب پہنچ کر پانی دینے لگی آخری سانسیں برابر سے ایک اور زخمی کی آواز آئی پانی یہ صحابی کہتے ہیں بہن اس کو پلا دو وہ, وہ خاتون صحابی اس حالت میں اشار دیکھو خود بھی ضرورت ہے اب وہ پانی لے کر دوسرے کے پاس جاتی ہے جب وہاں گئی تو جب ان کو پانی پیش کیا تو ایک تیسرے صحابی کی آواز آئی التش پیاس وہ صحابی کہتے ہیں تیسرے کو پلا دو جب تیسرے کے پاس پہنچی ان کا انتقال ہو گیا دوڑتی ہوئی دوسرے کے پاس آئیں ان کا انتقال بھی ہو گیا چلتی ہوئی جلدی سے اپنے کزن کے پاس اپنے رشتہ دار کے پاس آئیں ان کا بھی انتقال ہو گیا یہ تھے صحابہ یہ تھے ایسار آخری ساسیں تھی مگر ایشار تھا آج ہم صحت مند ہو سکون میں ہوں پھر بھی اشار نہیں کرتے ولیوں کے در پر آنے والوں ان سے محبت کرنے والوں سنو اولیاء اکرام کی زندگی درس دیتی ہے ایشار کا آپ دوسروں کا بھلا سوچنے والے بنے اللہ آپ کے کام سیدھے کر دے گا آپ کی مشکلیں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی اور پھر اس واقعے سے ایک اور بات سیکھنے کو کیا ملی کہ غوث پاک میں صبر کتنا تھا کتنے کتنے دن کے فاقے تھے مگر اس مرد کلندر کی زبان پر شکوہ نہیں تھا یاد رکھو زبان پر شکوائے رنجو الم لایا نہیں کرتے زبان پر شکوائے رنجو الم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لام لے گھبرا نہیں گھبرا نہیں چھوٹی چھوٹی بات پر گھبرا جاتے ہو چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکوے شروع کر دیتے ہو تھوڑا سا کاروبار کم ہو جائے تھوڑے پیسے کھو جائیں کوئی نقصان پہنچ جائے شکوے شکایات وابیلا ارے صبر پھر کس شہ کا نام ہے مصیبت آئی ہے پریشانی آئی ہے کوئی ڈفیکلٹی آئی ہے صبر کرو نا نبی پاک کی زندگی کیسی صبر والی کربلا والوں کی باتیں کرتے ہیں کربلا والوں کا صبر کیسا تھا کسی ایک شہید کربلا نے کہا کہ یا ہمارے ساتھ کسی کی زبان پر شکوہ نہیں تھا امام حسین کے چاہنے والوں اوروں نے سر کٹا دیا مگر شکوہ نہیں کیا آج ہمیں چھوٹی سی تکلیف ہو تو شکوہ شکایت دنیا بھر کو بتاتے ہیں. سب کو بتاتے ہیں میرا نقصان ہو گیا میرا پرابلم ہو گیا میرے سر میں درد ہو گیا میرے پیٹ میں درد ہو گیا میری دکان میں یہ مسئلہ ہو گیا میری موٹر سائیکل چوری ہو گئی میرا موبائل چلا گیا مجھے ایک بات بتائیے آپ کسی کو کچھ بھی بتا دیں کیا وہ لوٹا دیتا ہے بتانے کا کوئی فائدہ نہیں تمہارا سواب ہی چلا جاتا ہے تمہارے سبر کا جو سواب تھا وہ گیا لوگ کہتے ہیں سارے زمانے کو بتا کر پھر کہتے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں سبر ہی کر رہے ہیں اب آپ سبر نہیں کر رہے صبر یہ تھا یہ جو بڑا خوبصورت ایک جملہ ہے نا صبر جمیل کسی کو پتہ ہے سبر جمیل ہے کیا یہ کسی جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے ہاں سنو آج سمجھ لو سبر جمیل بہت بڑی بڑی باتیں جو کرتے ہیں اللہ آپ کو صبر جمیل دے اس سے پہلے پوچھنا صبر جمیل کا مانا تو بتا دیں سبر جمیل یہ ہے کہ آپ مصیبت زدہ اور غیر مصیبت زدہ میں فرق نہ کر سکیں آپ پتہ ہی نہ چلے کہ بندہ مشکل میں ہے نہ اس کا چہرہ بتایا نہ اس کا انداز بتایا میں جانوں میرا رب جانے میں کیوں کسی کو بتاؤں میرا کیا نقصان ہو گیا ہے اچھا ایک سوال ہے ویسے نقصان ہو تو سب کو بتانا ہے فائدہ ہو تو کبھی بتاتے ہو کسی کو گھر جا کر بھی فورن بتائیں گے گھر والوں کو مارکیٹ بہت ڈاؤن ہو گئی ہے بہت نقصان ہو گیا ہے مال نہیں بک رہا ہے تاکہ گھر والے خرچے کم کر دیں لیکن جس دن آپ کی بکری اچھی ہوتی ہے اس دن گھر والوں کو جا کے بتایا بڑا اچھا بزنس ہوا ہے ہم نہیں بتاتے گھر والے خرچہ شروع کر دیں کوئی اچھی چیز لوگوں کو نہیں بتانی اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں ذرا سا نقصان ہو جائے سب کو بتانا حضرت رابیہ بسری رضی اللہ تعالیٰ دیکھو اللہ والے اور اللہ والیا کیسی ہوتی حضرت رابیہ بسری بہت بڑا نام ہے ولات کی بہت اونچی منزل پر ہے ایک بار آپ نے ایک شخص کو دیکھا سر پر پٹی بندی, بندی ہوئی تھی تو حضرت رابعہ بسری نے کہا کیوں باندھی پٹی حضور سر میں درد ہے اس لیے باندھی ہے بڑی کمال کی بات کی فرماتی کبھی صحت کی پٹی بھی تھی سمجھ بات کہ اللہ نے تجھے اتنے دنوں تک صحت مند رکھا کسی کو نہ بتایا آج تھوڑا سا درد آیا ہے تو سب کو بتانے لگا ہاں کسی کو کیوں بتاؤں میں کہ میں کس مشکل میں ہوں میں کس پریشانی میں ہوں اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں بچپن سے ایک آیت یاد ہے ان ہی اللہ ماسابری یاد ہے کہ نہیں یاد اللہ صابروں کے ساتھ ہے ارے جس کے ساتھ رب ہو جائے اس کی مشکل مشکل کب رہے گی صبر کرو نا رب ساتھ ہو جائے گا رب کی رحمت ساتھ ہو جائے گی مگر صبر ہی تو نہیں آتا آؤ اے پریشانوں اے بیماروں اے مصیبت زدو سے سنو. یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں صبر کرو نا تو کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور پھر اس پر کیا کیا نعمتیں کا فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں بہت پہلے کہہ دیا گیا کہ ہمارا ٹیسٹ ہوگا قرآن فرماتا ہے سورہ بکرا آیت نمبر ایک سو میں ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال ونقص من الانفس والثمرات وبشر الصابرين ترجمہ کنز الایمان اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ در اور بھوک سے کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے اور خوشخبری سنا صبر والوں کو ٹیسٹ ہوتا ہے ہمارا بیماری آتی ہے مال کم ہو جائے گا صحت میں کمی آئے گی واقعی نقصان ہوگا یہی تو ٹیسٹ تھا نا مگر اس امتحان میں لوگ ناکام ہو جاتے ہیں واویلا کرتے ہیں شکوا کرتے ہیں بلکہ معذ اللہ اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اس شکوے شکایات میں کفریا کلمے بھی کہہ جاتے ہیں ایک مصیبت تو بیماری کی آئی تھی اس سے بڑی مصیبت یہ آئی کہ ایمان بھی چلا نہ کرو شکوا نہ, نہ کرو شکایت صبر کرو اللہ تمہیں اس کا بہت بہترین نظر عطا فرمائے گا پیارے آکا علی سلاۃسلام کی حدی سے پاک سنیے نبی پاک علی سلاۃسلام ایک بار صحابہ کے پاس آئے ارشاد فرمایا تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے پیارے آکا نے پہلے سوال کیا کہ کیا تم سب مومن ہو تو ابیر المومنین فاروق اعظم نے کی جی ہاں رسول اللہ فرمایا بتاؤ ایمان کی علامت کیا میں آپ سے بھی سوال کروں کون کون مومن ہے سب کہیں گے مومن ہیں مسلمان ہیں۔ اب بتاؤ ایمان کی علامت کیا ہے پیارے آکا نے صحابہ سے یہی سوال کیا صحابہ عرض کرتے حضور آزمائش کے وقت ہم صبر کرتے ہیں اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نبی پاک نے فرمایا رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو یہ تین چیزیں ہیں اب نوٹ کرو مشکل آسانی آئے فراخی آئے رسک بڑھ جائے تو شکر کرنا چاہیے تنگی آ جائے مشکل آئے تو صبر کرنا چاہیے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی فیصلہ ہو تو اس پر راضی رہنا چاہیے یہ مومن کی نشانی ہے ہم ہر جگہ الٹا کر رہے ہیں اب سنیے گا ذرا اللہ آسانی دے تو کیا کرنا ہے شکر کرنا ہے کیا کرنا ہے ہم کیا, ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں بندہ غریب ہو تو تھوڑے گناہ پیسے بڑھتے جاتے ہیں گناہ بھی بڑھتے جاتے ہیں عیاشیاں بھی بڑھتی جاتی ہیں خود سوچو یار جو رب دے رہا ہے دے رہا ہے وہ اتا بڑھاتا ہے ہم خطائیں بڑھاتے ہیں ہونا کیا چاہیے تھا اللہ عطائیں بڑھاتا ہم سجدے بڑھاتے ہم صدقہ بڑھاتے ہم نماز بڑھاتے یا اللہ تون نے مجھے نوازا میں تیرا اور شکر ادا کروں گا مگر ہم وہ قسمت ہیں کہ جتنی نیکیاں جتنی نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں اتنے گنا بڑھتے جاتے ہیں مشکل آتی ہے تو صبر کرنا چاہیے تھا مشکل آتی ہے تو نا کرتے ہیں شکوے کرتے ہیں اور جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش کوئی فیصلہ آ جائے تو اس پر بھی راضی نہیں رہتے تینوں کام اٹھ ہیں ہمارے اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمیں اپنی عادت بدلنی ہے ہم نے صابر بننا ہے صبر والوں کے ساتھ کیسی کیسی برکتیں ہیں سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے پیارے اکال اس رات وسلام فرماتے فرماتے ہیں کہ رب ارشاد فرماتا ہے حدیث کچھ سی ہے کہ جب میں اپنے بندے کو کسی بیماری میں مبتلا کروں اگر کوئی مجھے بیمار سن رہا ہے نا تو غور سے سننا اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کروں اور وہ اس پر صبر کرے کسی سے شکایت نہ کرے کنڈیشن کیا ہے صبر کرے اور شکایت نہ کرے بس جناب بہت درد ہے سر میں جان جا رہی ہے سر پھٹ رہا ہے کوئی دوائی کام نہیں آ رہی پتہ نہیں کیا میرے ساتھ ہو گیا میں ٹھیک ہی نہیں ہو رہا یہ شکایت نہیں تو اور کیا ہے یہ شکوا نہیں تو اور کیا ہے صبر کرے اور شکایت نہ کرے اللہ فرماتا ہے سنو وہ دے گا کیا تمہیں ارشاد فرماتا ہے میں اس کے گوشت کو اچھے گوشت سے اس کے خون کو اچھے خون سے بدل دیتا ہوں پھر میں اگر اسے شفا دیتا ہوں تو ایسی شفا دیتا ہوں کہ اس کے نامہ یا عمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا اور اگر اس دوران اس کا انتقال ہو جائے تو میں اسے اپنی رحمت کاملہ کے سائے میں لے جاتا ہوں یہ ہے صبر کا فائدہ بیماری تو نعمت تھی نا صبر کرتا تو گناہ ہی معاف ہو جاتے مگر ہائے بے صبری ہائے ہمارا واویلا دنیا بھائی بھر بھائی بھائی کو بتانا ہے آپ سوچئے اللہ مجھ سے اور آپ سے بڑی محبت فرماتا ہے اللہ سبتر ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے وہ رب کریم جب بھی کوئی آزمائش بھیجتا ہے اس کے پیچھے اس کی حکمتیں ہیں ہمارے درجے بڑھنے ہیں ہمارے گناہ معاف ہونے ہیں ہمارا سواب پڑنا ہے مگر ہم اس آزمائش میں فیل ہو جاتے ہیں ہم اس تکلیف میں صبر نہیں کرتے سنو نبی یہ پاک علی سلام فرماتے ہیں جب میں اپنے کسی بندے کے بدن پر اس کے مال پر یا اس کی اولاد پر کوئی سختی بھیجوں سنو وہ شخص جس کا کاروبار ڈاؤن جا رہا ہے سنو میرے وہ بھائی جس کی اولاد بیمار ہے سنے میرا وہ بھائی جو خود بیمار ہے حدیث پاک سنا رہا ہوں جس بندے کے بدن پر اس کے مال پر اس کی اولاد پر کوئی سختی بھیجوں پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے تو قیامت کے دن مجھے ہیا آئے گی کہ اس کے لیے میزان قائم کروں اور اس کا نامہ یا مال کھولوں نامہ یا مال ہی نہ کھلے اب فیصلہ کر لو تھوڑی سی بیماری آئی ہے تھوڑا کاروبار کم ہوا ہے میں صبر کر لوں اور قیامت کے دن میرا نامہ یا مال نہ کھلے یہ سودا مہنگا تو نہیں ہے نا میزان عمل پر بخشا جاؤں اس سے بڑی کون سی نعمت ہے تو کیوں کرتے ہیں شکایت کیوں نہیں کرتے صبر ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں آپ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا سیکھیے اور بزرگان دین کا انداز بتاتا ہوں حضرت فتح موصلی رحمت اللہ تعالی کی زوجہ محترما ایک بار آپ کو ٹھوکر لگی آپ کا ناخن ٹوٹ گیا آپ میں سے کسی کا ناخن ٹوٹا ہو تو پتا چلتا ہے کتنی سخت تکلیف ہوتی ہے جان نکل جاتی ہے. آپ مسکرانے لگی کسی نے کہا حضور آپ کو تکلیف نہیں ہوئی ناخن ٹوٹ گیا آپ مسکرا رہی ہیں فرماتی تکلیف تو بڑی ہوئی مگر اس تکلیف پر صبر کرنے کا جو مجھے ثواب ملنا ہے اس کا سوچنے لگی تو میرے چہرے پہ مسکراہٹ آئی یہ بزرگان دین تکلیف پر بھی مسکراتے تھے کہ صبر کا موقع مل گیا کئی بزرگانے دین کی سیزت میں آتا ہے کہ چالیس دن اگر گزر جاتے اور کوئی تکلیف نہ ہوتی تو ڈر جاتے تھے کہ لگتا ہے اللہ ناراض ہو گیا ڈھیل دے دی گئی ہے مجھے پوچھا نہیں جا رہا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے وہ مشکل میں خوش ہوا کرتے تھے کہ چلو صبر کا ثواب ملنے والا ہے اور ہمیں تھوڑی سی مشکل آ جائے ہم بے صبری کر جاتے ہیں ہم شکوے شکایت سب کو بتاتے ہیں نہ کریں ایسا آج ایسے بھی اگر مجھے اسلامی بھائی اور مدنی چلر پر اسلامی بہنیں سن رہی ہیں کہ جن کے بچوں کا انتقال ہو گیا ہو چھوٹے بچے چلے جاتے ہیں دنیا سے تکلیف ہوتی ہے ماں باپ کو مگر اس میں بھی اتنا بابلہ اتنا شور اتنی بری باتیں کرتے ہیں اور بعض اوقات کفریا کلمات لما بگ جاتے ہیں ایسا نہ کریں سنیں اس میں کتنی بڑی برکت اور کتنی بڑی فضیلت ہے پیارے آکار اسلات اسلام نے فرمایا جس مسلمان جوڑے کے تین بچے انتقال کر جائیں اللہ عز و دل ان بچوں پر فضل و رحمت کرتے ہوئے دونوں کو جنت میں داخل کر دے گا صحابہ نے اس کی حضور دو بچے آقا نے کہا دو بچے ہوں پھر بھی جنت میں داخل کر دے گا پھر صحابی نے کا حضور ایک بچہ فرمایا ایک بھی پھر فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس کے کبض قدرت میں میری جان ہے جس عورت کا کچا بچہ فوت ہو جائے جن کا حمل گر جاتا ہے سنو سبر کرو نبی پاک فرماتے ہیں قسم اٹھا کر کہ جس عورت کا کچا بچہ فوت ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو وہ بچہ اپنی ماں کو ناف سے کھینچتا ہوا جنت میں لے جائے گا ارے یہ تو جنت کا سامان آیا تھا اور تم نے چیخے مار کر لوگوں کو بتا کر اللہ کی بارگاہ میں شکوے کر کے ایسے, ایسے ایسے جملے کہتے ہیں ایمان نبی بتاؤں گا انشاءاللہ وہ جملے بھی تو جملے عموماً ہمارے گھروں میں کہہ دیے جاتے ہیں یہ بہت بری عادت ہے اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھیے اسلامی بھائیوں پیارے آکا علی سلاۃ السلام فرماتے ہیں جو مصیبت کے وقت انا لا ہی راج کہتا ہے تو اللہ سے بدل اس کی پریشانی دور فرما دیتا ہے اور اس کے کام کا انجام اچھا فرماتا ہے اور اسے ایسا بدل عطا فرماتا ہے جس پر وہ راضی ہو جاتا ہے تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں ہوں آج غوث کی سیرت سے اچھا میں شیخ ابد سخی سلطان عبد البہاب شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالی کی سیرت پڑھ رہا تھا تو ایک کتاب میں لکھا تھا کہ آپ کا ایک ہی بیٹا تھا اور اس صاحب زادے کا انتقال بھی پندرہ سولہ سال کی عمر میں ہو گیا جوان بیٹا جس کا مر جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے مگر یہ اللہ والوں کو آزمایا جاتا تھا اللہ والوں کا امتحان لیا جاتا تھا وہ شکوا نہیں کرتے تھے مگر ہم تو ویسے بھی گار ہیں پھر بھی شکوے کرتے ہیں اچھا بازو انسان کے ذہن میں خیال آتا ہے تو یار ایک بات سمجھ نہیں آتی میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں روزے بھی رکھتا ہوں زکات بھی دیتا ہوں حج بھی کرتا ہوں میرا پڑوسی ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا سارا دن گنا کرتا ہے روزی بھی اس کی حرام ہے اس کو کوئی پرابلم نہیں آتی میری مصیبتیں کم نہیں ہو رہی ہے یہ یہ بھی بازو شیطان بس ڈالتا ہے آج اس بس کی بھی کاٹ کر لیتے ہیں پیارے آقا علیہ سے سوال ہوا سعاد، حضرت بن ابی نے سوال کیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آئی سنو آج ایمان جو ہے وہ آپ کا تازہ بھی ہوگا اور مضبوط بھی ہوگا سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آئیں پیارے آقا فرماتے انبیاء پر سب سے زیادہ پھر اس کے بعد جو لوگ بہتر ہیں پھر ان کے بعد جو بہتر ہیں بندے کو اپنی دین داری کے حساب سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے اگر وہ دین میں کمزور ہوتا ہے تو اللہ زبل اس کی دینداری کے مطابق اسے آزماتا ہے بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے دنیا میں سارے گنا بخش دیے جاتے ہیں اللہ کی پتا حکمت کیا ہے روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ اللہ جس بندے سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے نا، سنو، اس پر آزمائشوں کی بارش برسا دیتا ہے محبت اور آزمائش یہ تو بڑی عجیب سی چیز ہے نا تو اس کی وضاحت بھی حدیثوں میں موجود ہے رب کی رضا یہ ہے کہ میرے بندے سے دنیا میں جو غلطیاں ہو گئی ہیں میں آزمائش بھیجوں وہ صبر کرے اس صبر کی وجہ سے اس کے گنا معاف ہو جائیں میرا بندہ میرے پاس آئے تو گناہوں سے پاک آئے اسے جنت میں داخل کر تو اب ذرا سوچئے مصیبت پریشانی بیماری پیسوں کا نقصان کاروبار کا نقصان یہ سارے میرے درجے بلند کرنے آیا تھا مگر میں نے صبر نہ کیا اور اس امتحان سے فیل ہو گیا صبر کیجیے ایک روایت میں نے پڑھی کہ اللہ کی بارگاہ میں بندے کا ایک مقام لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب وہ بندہ اپنے عمل سے اس مقام تک نہیں پہنچ پا رہا ہوتا ایسے روزے دماز عبادتیں نہیں ہوتی مگر اللہ چاہتا ہے یہاں تک پہنچ جائے تو روایتوں کے ہیں اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے پریشانی بھیجتا ہے وہ صبر کرتا ہے اور اس مقام پر پہنچ جاتا ہے لیکن سوچو ہم ہم کیا کرتے ہیں تو اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں اللہ کے فیصلوں پر یقین کرنا سیکھیں بعض اوقات خیال آتا ہے کہ یار مزار پہ جا کر بھی دعا مانگی میں نے تو مکے شریف جا کر بھی دعا مانگی فلاں پیر صاحب سے بھی دعا کروائی میری دعا قبول نہیں ہوئی میری مصیبت تلی نہیں اے میرے اسلامی بھائیوں ہمیشہ اپنے رب پر بھروسہ کرنا اگر آپ سے کوئی مصیبت نہیں ٹالی جا رہی نا اسی میں بہتری ہوگی اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہوگی میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں توجہ رکھیے گا ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں آپ کا ایک چھوٹا بھائی ہو اور اس کا گلا کڑا یا چھوٹا بیٹا ہو فلو ہو جائے بخار ہو جائے اور وہ رونے لگے آئس کریم کھانی میں دیکھ رہا ہو کہ یار کیسے ظالم والے دو یار بچہ رو رہا ہے آپ آئس کریم نہیں کھلا رہے بچہ رو رہا ہے भी नहीं رہے آپ کیا جواب دیں گے مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے ابھی دوں تو اس کا بخار بڑھ جائے گا اس کا گلا خراب ہو جائے گا یہی جباب دو گے نا اب دل پر ہاتھ رکھ کے میری بات سننا تم والد ہو تم کو پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے میں رو رہا ہوں یا اللہ بیٹا دے, دے دے میں رو رہا ہوں یا اللہ کاروبار میں برکت دے دے میں رو رہا ہوں یا اللہ مجھے اپنا مکان دے دے نہیں مل رہا رب پر بھروسہ رکھ یہی میرے لیے اچھا ہے. ہو سکتا ہے بیٹا ملنا ہو اور اسی بیٹے نے مار کر مجھے گھر سے نکالنا ہو نہیں ایسے بیٹے پوچھو ان ماں باپ سے جن کو اولڈ ہاؤس میں بچے ڈال کر آئے ہیں وہ سوچتے ہوں گے بچہ نہ ہی ہوتا تو اچھا تھا سوچو مال بڑی نعمت ہے کیا پتہ میرا پیسہ بڑھنا تھا اور میرا ایمان جانا تھا اللہ نے مجھے مال ہی نہیں دیا تاکہ میرا ایمان سلامت رہ جائے رب پر بھروسہ کرنا تو سیکھو نا تو مصیبتیں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں ہم نے صبر کا دامن تھامنا ہے آپ صبر کرو رب کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی سیدی غص آزم کے صبر کا عالم آپ نے سنا اب آؤ پیرانے پیر کی عبادت کا کیا عالم تھا غوث پاک اس غربت میں اس عالم فقیر میں بھی کیسی عبادت کرتے تھے فرماتے تھے رات بھر عبادت کرنی ہوتی نیند بڑی آتی تھی میں نے دیوار سے ایک کنٹی باندھی اس سے رسی لگائی اپنے گرد باندھ لی ساری رات کھڑا رہتا عبادت کرنے کے لیے جب تھوڑی سی نیند آتی جھٹکا کھاتا وہ رسی کھینچتی میری آنکھ کھل جاتی فرماتے ہیں میں نے چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی غوث پاک کے چاہنے والوں اولادے غوث کے در آئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھے اور اولیاء کا چاہنے والا نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے بتاؤ نا یہ کیسی محبت ہے ہم ساری زندگی گیاروی کھاتے ہیں بالکل کھائیں گے مگر نیازی ہیں اس سے پہلے نمازی ہیں ہمارے غوث تو نمازی تھے نا نماز سکھانے والے اور ہم نمازیں قضا کر دیتے ہیں بہت سارے ایسے نمازی ملتے ہیں کہتے ہیں چار نمازیں ہو جاتی ہیں فجر میں آنکھ نہیں کھلتی ابل تو پڑھتے نہیں کچھ تو ایسے جو کہتے ہیں سارا دن کام میں مصروف ہوتا ہوں رات کو ساری ایک ساتھ پڑھ لیتا ہوں تو ان سے میرا سوال ہے کہ اتنے مصروف ہوتے ہو تو رات ہی کو ناشتہ کیا کرو رات ہی کو دوپہر کا کھانا بھی کھا لیا کرو ڈاکٹر نے پورے دن کی جو دوائیاں دی ہیں وہ بھی رات کو کھا لیا کرو تو آپ کہیں گے نہیں بھائی دوائی کا ٹائم ہوتا ہے نہیں کھائیں گے تو صحت خراب ہو جائے گی دوائی ٹائم پہ کھانی ہے ناشتہ ٹائم پہ کرنا ہے دوپہر کا کھانا ٹائم پہ کھانا ہے نماز تم کو ساری ایک ساتھ پڑھنی ہے سوچئے یہ کیسی اولیاء کرام کی محبت ہے سب سے پہلا فرض نماز ہے اے میرے اسلامی بھائیوں جان بوجھ کر جو ایک نماز قضا کر دے گا نبی یہ پاک فرماتے جس حدیث کا مضمون ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے پیارے آقا نے انگلیوں کو اس طرح ملا کر حدیث میں بتایا کبھی عید کے دن ہوا ہوگا کوئی پہلوان سا آدمی گلے ملے زور سے دبائے تو چیخ نکل جاتی ہے کہ پسلی نہ ٹوٹ جائے بھائی پیارے آکا نے کا اشارہ کر کے بتایا کہ جو بے نمازی ہوگا اس کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گے نماز چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں صبح آنکھ نہیں کھلتی ان سب سے سوال ہے جن کی صبح آنکھ نہیں کھلتی کہ کبھی ایسا ہوا تمہاری صبح چھ بجے کی ٹرین ہو آپ کہیں آنکھ نہیں کھلی چلی گئی ٹرین چار بجے سے اسٹیشن پہنچ جاتے ہیں دوستوں نے کہا یار رات تین بجے نکلنا ہے پکنک کے لیے خوشی میں رات ہی نیند نہیں آئی یار دوست نکلنا جائے بغیر بتایا کبھی کسی کی فلائٹ مس ہوئی ہے صبح سات بجے کی یہ کہے یار نیند نہیں آئی نہ فلائٹ مس ہوتی ہے نہ بس مس ہوتی ہے نہ ٹرین مس ہوتی ہے کبھی سیٹ کہتے صبح آٹھ بجے آفس آ جانا بہت ضروری کام ہے خبردار جو نہیں آئے تو بندہ پونے آٹھ بجے کھڑا ہوگا تمہیں سیٹ کی بات یاد آتی ہے تمہیں رب کا حکم یاد نہیں آتا کہتے ہو آنکھ نہیں کھلی پتا اس کی وجہ کیا ہے آنکھ کیوں نہیں کھلتی اس کی وجہ یہ ہے کہ سب چیزوں کی اہمیت ہے تمہارے نزدیک نماز کی اہمیت نہیں ہے پوچھو ان نمازیوں سے جو نمازی ہیں ان کو رات اس ٹینشن میں نیند نہیں آتی فدر نہ چلی جائے اللہ کی رحمت سے ان کی جدری دیر سے بھی سوئے فجر میں آخ کھلتی ہے کیونکہ ان کے نزدیک اہمیت ہے فجر کی چلی جائے میری نماز میں غوث کا ماننے والا میں قادری میں غوث کا مرید جو عشاء کے وزو سے چالیس سال تک فجر پڑے کمال ہے کسی قادری کی نماز چلی جائے آؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں سخی سلطان کے در پر آئے ہو اور آج یہ نیت کر کے جانا ہے آج کے بعد میری کوئی نماز کزا نہیں ہوگی ایسا نہیں ایسا نعرہ لگاؤ بردو شیطان ادھر سے بھاگ جائے <سلام> آج, آج کے بعد کوئی نماز سزا نہیں ہوگی اب آؤ غس پاک کی ایک اور پیاری عادت پیرانے پیر فرماتے ہیں میں پندرہ سال تک روزانہ قرآن پاک ختم کرتا رہا ڈیلی ایک قرآن بڑی محبت ہے نا واس پاک سے بالکل ہونی چاہیے سچی پکی محبت کرنی ہے آج پیرانے پیر روز پورا قرآن پڑھے اور قادری کہلانے والے کو قرآن پڑھنا ہی نہ آئے پڑھنا تو دور کی بات ہے بہت بڑی تعداد ہے ہماری جن کو تلفظ کے ساتھ تجویز کے ساتھ قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا اب سوچئے کتنی زندگی گزر گئی میں نے قرآن ہی نہیں سیکھا موٹر سائیکل چلانا سیکھ لی گاڑی چلانا سیکھ لی ہر سال نیا موبائل لیتے ہیں اس کے سارے سافٹ ویئر سیکھ جاتے ہیں گاڑی پہلے چابی والی تھی وہ بھی چلا لی اب ریموٹ والی بھی چلا لی کیسے سیکھی بھائی بس دوستوں کو پکڑتا ہوں ان کو کہتا ہوں بتاؤ یار کیسے کھلے گی بند کیسے ہوگی اس کا جناب پیٹرول کا بٹن کدھر ہی نہیں ہے ورنہ پانچ سال کا بچہ بھی پڑھنا پڑھنا چاہے تو پڑھ بھی لیتا ہے پورے حفظ بھی کر لیتا ہے قرآن کو ضروری نہیں سمجھا جب مسلمان قرآن کے بغیر بھی جیتا ہے حدیث پاک کا مضمون ہے جس دل میں قرآن نہیں جس دل میں کچھ قرآن نہیں وہ ویران مکان کی مانند ہے مگر بڑی تعداد ہماری قرآن پڑھنا نہیں جانتی پڑھنا جانتی ہے تو پڑھتی نہیں ہے پورا پورا سال قرآن نہیں کھولتے ہیں ایسا نہ کریں میٹھے اسلامی بھائی قرآن کی روزانہ تلاوت کریں اور صحیح طریقے سے تلاوت کریں اچھا جب ہم ایسی بات کرتے ہیں نا کہ قرآن صحیح پڑھنا چاہیے نہیں پڑھیں گے تو گناہ ملے گا تو کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ بڑی مشکل مشکل باتیں کرتے ہیں اتنا تھوڑی ہوتا ہے اللہ معاف کرنے والا ہے تھوڑا بہت تو چلتا ہے پہلے میں آپ کو عربی کی سینسٹیوٹی بتا دیتا ہوں اور پھر آپ ہی کی زبان میں آپ کو اس کا مطلب بھی بتاتا ہوں پہلے سمجھئے عربی کتنی سینسٹو ہے کتنی حساس زبان ہے تھوڑا سا فرق مانا کو کدر سے کدر لے جاتا ہے ہم روز ہی پڑھتے ہیں نا سروت الاتیہ میں پڑھتے ہیں نا ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا انئی ہن اگر کوئی پڑھ لے انعم تو اللہ تا کی جگہ تو پڑھ لے صبر کی جگہ پیش پڑھ لے تھوڑا ہی فرق ہے نا پتہ مانا کیا بن جائے گا ان لوگوں کے راستے اور ان لوگوں کا راستہ جن پر میں نے انعام کیا اللہ کے کی انعام کی بات ہو رہی ہے اب بندہ کہہ رہا ہے میں نے انعام کیا نماز ہوگی اس کی سواب ملے گا اس کو کل ہو واہد کہو کہ اللہ ایک ہے اگر کوئی کہتا ہے اہد ہا کی جگہ پڑتا ہے ہا سننے میں تو اتنا فرق نہیں ہے احد اور اہد میں سنو مانا کیا بن جائے گا احد کے مانا ایک ہے احد کے مانا بزدل ہے اب جو اللہ کو یہ کہے گا کیا اس کی نماز ہوگی اس کو قرآن فائدہ دے گا کچھ روایتوں کا مضمون ہے کہ کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن خود لانت کرتا ہے اچھا پھر شیتان بھی تو ہے نا وہ کہے گا جناب یار یہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے تھوڑا ہی تو فرق ہے پڑھ تو لیتے ہیں نا اللہ معاف کرنے والا ہے چلو میں اب یہ سائنس نے نا بڑے کام آسان کر دی پہلے لوگوں کو کرامت سمجھ نہیں آتی تھی غصے پاک فرماتے نظر تو الا بلا اللہ ہی جمان کخر دلطن الا حکم تسالی میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانا میری ہتیلی پر موجود آہ, چاہنے والے تو شروع سے مانتے تھے مگر جن کو سمجھ نہیں آتی تھی ان کو آج کے موبائل فون نے سمجھا دیا. پانچ ہزار چھ ہزار کا موبائل لے لو اس میں دو سو روپے کا انٹرنیٹ ڈلوا لو اور گوگل پر سرچ کرو تو پوری دنیا ہاتھ پہ یوں نظر آنے لگ جاتی ہے تمہیں پانچ ہزار کا موبائل دکھا دے غوث ساگ کا روحانی کنیکشن دکھا دے تو کیا مسئلہ ہے؟ اب بڑا آسان ہو گیا کرامت سمجھنا ہے تو اب جو کہتے نا یار چلتا ہے تھوڑا بہت تو فرق ہے اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں اب میری بات صحیح سمجھ آ جائے گی آپ کو کہ قرآن صحیح پڑھنا کس لیے اور کتنا ضروری ہے آپ کی کوئی پاسوڈ تو لگاتے ہو نا کبھی کبھی موبائل پہ ویب سائٹ پر لگاتے ہو ای میل پر لگاتے ہو یا کچھ لوگوں کا آن لائن بینکنگ ہوتا ہے تو اس میں بھی اپنا پاسوڈ ڈالتے ہیں اکاؤنٹ کا سنبھال کے بھی رکھنا چاہیے ٹھیک ہے آپ نے پاسوڈ بنایا ہے ابھی سی ڈی کچھ بھی لکھا ہے وہ کیپیٹل سے لکھا ہے اس کی جگہ اب ایسا کرنا اسمال ورڈ لکھ لینا پاس وہی اے تو ہے چھوٹا ہی ہے نا بڑا نہیں ہے تو آپ کہیں گے نہیں یار اگر بڑا ہی والا لکھنا پڑے گا لکھا ہے وہی لکھ کے رہنے اضافہ کر دینا پھر تو کھل جائے گی نا ویبسائٹ اچھا نہیں کھلے گی نقطہ ہی تو بڑھایا ہے اچھا چلے نکتا بھی نہیں بڑھا تھوڑا اسپیس دے دو جو پاس وڈ ہے نا اس میں ایک اسپیس एक स्पेस صرف बटन دو فرق تھوڑا سا ڈال دو اب تو کھل جائے گا آپ کا اچھا اب بھی نہیں کھلے گا کیوں اتنا بھی نہیں چلتا نہیں جناب جو ہے وہی کرنا پڑے گا سارے دنیا کے معاملات سمجھ پڑتے ہیں آپ کو کہ جیسا پاسورڈ ہے جیسا نقطہ ہے جہاں فل اسٹاپ ہے ویسا ہی کرنا پڑے گا اور حدیث اور نمازی نہیں ہوئی. بھائی فرض ہے. پورا کرنا پڑے گا آپ کو ہاتھ پورے دھونے تھے. آپ کو مسا صحیح کرنا تھا آپ کو پیر صحیح دھونے تھے آپ نے گسل کیا اور سارے حیدرآباد کا پانی اپنے, اپنے بہا دیا اور جناب فرض گسل تھا بات چیت گسل تھا کلو نہیں کی ناک میں پانی نہیں چڑھایا گسل کے پورے نہیں کیے نہیں ہوئے اللہ معاملات پورے کر کریں کے رام کی سیرت سے یہ سیکھا کہ آپ انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے اور صحیح طریقے سے پڑھیں گے انشاءاللہ شاء نہیں دعوت اسلامی کا یہ تو کمال ہے مشکل بتاتے بھی ہیں اور ساتھ حل بھی بتاتے ہیں صرف پرابلم نہیں بتاتے دعوت اسلامی والے آپ کو بھی بتاتے ہیں پہلے نیت کر لو گے ہاں قرآن سیکھنا ہے کون کون چاہتا ہے سیکھوں گا انشاءاللہ اچھا مزے کی بات دیکھو کدھر نیت کر رہے ہو ہوئے سخی سلطان کے قدموں میں قرآن پڑھنے کی نیت کر رہے ہو ان کا فیضان جا یہ ہے اولیاء کرام کی نظر لینے کا طریقہ کہ ایسے اللہ کے بندوں کے گھر پہ جا کر ان کے در پر جا کر ان کے دین کی ان کی جو تعلیمات تھی اس پر عمل کی نیت کرو نا ادھر جا کر بازارات پر جا کر بھی لوگ حرام کام کرتے ہیں مزارات پر جا کر بھی لوگ غلط کام کرتے اور ان کی وجہ سے لوگ مزارات کو برا کہتے ہیں جو حاضری مزار کو برا کہتے ہیں اللہ ان کو اکلے سلیم دے مزارات کو بدنام نہ کرو اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو ایک ایسی مجلس بنائی گئی جو مجلس مزارات اولیاء ہے جو اولیاء کے کے مزار پر جا کر لوگوں کو بتاتی ہے اسلامی بھائیوں کو اسلامی بھائی بتاتے ہیں کہ دیکھو ایسے حاضری نہیں دینی حاضری کا طریقہ یہ ہے ادب ہونا چاہیے شریعت کا لحاظ رکھنا چاہیے نماز کے وقت نماز ہونی چاہیے جن بزرگ کے در پر آئے ہو وہ قرآن پڑھنے کی تعلیم دیتے تھے لیکن لوگ وہاں جا کر جو چند ہیں چند غلط کام کرنے والے ہیں ہم ناظرین بھی سن لیں ان چند کی وجہ سے حاضری مزار اور مزارات کو برا نہ کہو اگر کسی کے ناک پر مکھھی بیٹھے تو مکھی اڑاتے ہیں ناک نہیں کاٹ دیتے لوگ کہتے مزارات پر ہی نہیں جانا چاہیے تو شادیوں میں برے کام ہوتے تو کبھی یہ کہا شادی بند کر دو برے کام ختم کرے نا اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کر رہی ہے دیکھے نا کیسا پیارا سنت و برا اجتماعی جن بزرگ کے قدموں میں آئے ہیں انہیں بزرگ کی تعلیمات کو عام کیا جا رہا ہے نا نماز کی قرآن کی سچ بولنے کی دعوت دی جا رہی ہے یہ طریقہ دعوت اسلامی نے اپنایا ہے آپ ساتھ دیجیے دعوت اسلامی کا ہم مل جل کر انشاءاللہ شاء نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے زائرین مزارات اولیا پر جانے والوں کے ہاتھ جوڑ پیر پکڑ کر ان کو بھی سنت کے مطابق آداب کے مطابق حاضری کا طریقہ سکھائیں تو اب انشاءاللہ شاء پاک صحیح طریقے سے پڑھیں گے انشاءاللہ اب اس کا حل بھی بتا دیتا ہوں کہاں سے پڑھیں گے آپ کو کوئی فیس نہیں دینی یہ بھی کمال دیکھو دعوت اسلامی کے ماشاءاللہ مدنی منو کے مدرسۃ المدینا الگ ہے حیدرآباد میں بہت سارے ہیں اپنے بچوں کو اس میں داخل کرا دیں حافظ بن جائیں گے انشاءاللہ بچیاں ہیں مدنی منیا ہیں ان کے مدرسے الگ ہیں ان میں داخل کرا دیں اچھا آپ جو بڑے ہو گئے وہ کہیں گے یار ہم تو کام پہ بھی جاتے ہیں نوکری پہ بھی جاتے ہیں اور کیا آپ اس عمر میں بچوں کے ساتھ پڑھیں گے چلیں جناب آپ کا بھی مسئلہ حل ہے اللہ کی رحمت سے پوری دنیا میں دعوت اسلامی نے مدرسۃ المدینہ بالغان بنا دی اب وہاں پر بڑوں کو بھی تعلیم دی جاتی ہے قرآن پاک کی بغیر کسی فیس کی اور وہ رات میں عشا کے بعد کہیں مغرب کے بعد کہیں فجر کے بعد جو ٹائم آپ کو سوٹ کرتا ہے ہمارے ذمہ داران سے رابطہ کریں کہ فلاں محلے میں رہتا ہوں بتاؤ ہمارے محلے میں قریب مدرسہ کون سا ہے اپنی مرضی کے ٹائم شام رات میں آئے 15 20 منٹ دیں اور اپنے تلفظ ٹھیک کر لیں اپنے مخارج ٹھیک کر لیں قرآن صحیح پڑھنے والے بن جائیں اصل پرابلم بھی یہ ہے بعض اوقات بندہ کہتا ہے بیس سال سے قرآن پڑھ رہا ہوں کوئی برکت کوئی رحمت اس طرح کا کوئی دل میں کیفیت پیدا نہیں ہوتی چیک کر لو کہیں غلط تو نہیں پڑھتے صحیح پڑھنے لگو ان شاء روزانہ پڑو گے روزانہ رحمت نازل ہوگی روزانہ برکتیں ملنا شروع ہو جائیں گی تو انشاءاللہ پابندی سے قران پاک پڑھیں گے اچھا ان تمام چیزوں کو پریکٹس کرنے کے لیے اللہ والوں کے نقش قدم پر چلنے کا ایک بڑا پیارا طریقہ ہے یاد رہے سخی عبد الوهاب شاہ جیلانی حیدرآباد کے نہیں تھے یہ بڑی اہم بات آخر میں بتانے جا رہا ہوں بیان اینڈ کر رہا ہوں مگر جتنے مدنی چل وہ بھی نوٹ کریں جب بھی کرام کے مزار پر جاؤ اکثر اپ کو یہ بات ملے گی کہ جس ولی کے مزار پر آپ جاؤ گے وہ وہاں پیدا نہیں ہوئے تھے داتا گنج بخش لاہور میں نہیں پیدا ہوئے فرید نہیں ہوئے شاہ تھٹھے میں پیدا نہیں ہوئے آپ اور آگے چلے جائیں بڑے بڑے اولیائے وہ وہاں پیدا نہیں ہوئے جہاں ان کا مزار ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین کی اشاعت کے لیے انہوں نے گھر چھوڑا وطن چھوڑا واپس ہی نہیں جا سکے وہیں گئے اور وہیں انتقال ہو گیا وہیں مزار بن گیا خواجہ خواج خواجہ غریب نواز اجمیر کے نہیں تھے اجمیر تو اجمیر بھی نہیں تھا وہ تو عیودن تھا خواجہ غریب نواز کے قدم لگے تو وہ اجمیر مقدس بن گیا تو کیا ہوا یہ, یہ ولیوں کی سیرت سے سیکھو نا انہوں نے گھر چھوڑا وطن چھوڑا اسلام کو پھیلانے کے لیے آؤ ان ولیوں کی سیرت پر عمل کرنے کا موقع آپ کو دعوت اسلامی دیتی ہم نہیں کہتے جناب آپ بھی گھر سے نکلو واپس ہی نہیں آنا تین دن کے لیے بارہ دن کے لیے تیس دن کے لیے سبحان اللہ بانوے دن کے لیے بارہ بارہ ماہ کے لیے بدنی قافلے دعوت اسلامی کے سفر کرتے ہیں آؤ زندگی بہت گزار لی اپنے دنیا کے کاموں میں کچھ دن اب ہم راہ خدا میں سنتوں کی خدمت میں گزار لیں کچھ تو ولیوں کے نقشے قدم پر عمل کریں ابھی تو بہت کچھ ہمیں کو سیکھنا ہے ابھی میں کھڑا کر کے پوچھوں کس کو سال نماز کے ساتھ فرائض آتے ہیں کو چھ شرائط آتی ہیں کس کو وضو کے فرائض آتے ہیں کس کو گسل کے فرائض آتے ہیں جنازہ تو آپ مدنی کافلے میں تیس دن کے چلے جائیں ان شاء اللہ وہاں بہت کچھ سکھا دیا جائے گا تو نیت کریں ان شاء اللہ تاریخ وغیرہ بھی اعلان ہوگی ابھی کہ ان اللہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی کافلوں میں بھی سفر کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا سلو البیب حبیب صلی اللہ علیہ محمد اللہ للہ الحمد للہ سخی سلطان سخی عبد الوہب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر انوار پر آپ کے اٹھ سے مبارک کے موقع پر ہم سب یہاں جمع ہیں مجلس مزارات اولیاء کے تحت آج یہاں اجتماع ذکر و کا انعقاد ہے اور ہزارہ عاشقان غوث اعظم الحمد اجتماع میں شریک ہیں بہت سارے اسلامی بھائی اس خواہش کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں بھی قادری بننا ہے غوث پاک کے سلسلے میں داخل ہونا ہے تو سما الحمد للہ بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد قادری, دامت قادری سلسلے میں اسلامی بھائیوں کو مرید فرماتے ہیں اور قادری سلسلے کی تو کیا بات ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا تو آئیے غوث پاک کے فیضان سے مالا مال ہونے کے لیے ہم سب بھی حضور غوث پاک کے بن جائیں. مبلغ اسلامی حاج الحبیباری سنت نے اپنی وکالت سے بھی سرفاف فرمایا ہے یہ جسے جب چاہیں امیر علیہ سنت کا مرید بنا سکتے ہیں تو میں قبلہ سے گزارش کروں گا کہ ہم سب کو اجتماعی توبہ بھی کروا دیں اور امیر علیہ سنت کے ذریعے قادری اطار سلسلے میں داخل کروا دیں تمام اسلامی بھائی جو یہاں موجود ہیں جو امیر علیہ سنت کا مرید بننا چاہیں جیسے جیسے رکن شورہ فرماتے جائیں آپ بھی دہراتے جائیں اور میرے وہ اسلامی بھائی جو کسی اور پیر صاحب سے مرید ہیں وہ اگر چاہیں تو بےآتے برکت حاصل کر لیں یعنی امیر علیہ سنت کے ذریعے طالب ہو جائیں انشاءاللہ جو آپ کے پیر صاحب ہیں وہی وہ آپ کے پیر صاحب رہیں گے امیر علیہ سنت کے فیض و برکات سے بھی آپ مالا مال ہوتے رہیں گے میں رکن شعرا سے گزارش کروں گا کہ ہم سب کو امیر علیہ سنت کے ذریعے قادری طاری سلسلے میں داخل فرما جو اسلامی بھائی مرید ہونا چاہیں بڑی پیاری جگہ ہے سبحان اللہ غوث پاک کا مرید ہونا ہے اولاد غوث پاک کے قدموں میں تو ایسے نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے بلکہ اگر کسی اور پیر صاحب سے بھی مرید ہیں چاہیں تو بیعت برکت کر لیں انشاءاللہ اللہ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے فیضان اطار بھی جاری ہو جائے گا بسم اللہ الرحمٰۃ وسلام علیہ کا یا رسول اللہ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 کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غص پاک ان کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوث آزم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غص پاک کے غلاموں میں اٹھا سلا والسلام السلام علیکہ یا نبی اللہ کچھ <تصحیح> اعلانات ہوں گے اور پھر دعا ہوگی ان شاء اللہ ابھی الحمدللہ للہ الحمد اللہ نے بیان میں مبلغ دعوت اسلامی نے ہمیں مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب دلائی تو انشاءاللہ اللہ ایک ماہ کے مدنی قافلے ہماری امجدی کابینہ سے پورے حیدرآباد سے انشاءاللہ مختلف علاقوں سے ایک ماہ کے مدنی قافلے انشاءاللہ نو فروری کو سفر کر رہے ہیں تو یہاں پر جو موجود اسلامی بھائی ہیں میری ان سے التجا ہے کہ یہاں مدنی قافلہ مکتب بھی موجود ہے ذمہ داران موجود ہیں آپ بھی اپنا نام پیش کیجئے اور ایک ماہ کے مدنی قافلے کے مسافر بن جائیے مزید یہ کہ دیگر اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کر کے انہیں بھی ایک ماہ کے مدنی قافلوں کا مسافر بنائیے ان علم دین حاصل ہوگا عمل کا جذبہ ملے گا اور انشاءاللہ اللہ زوجل ایمان کی حفاظت کے لیے کوڑنے کا ذہن بنے گا اس کے ساتھ ساتھ تین تین دن کے مدنی قافلے تو کم و بیش ہر ہفتے کو ہی سفر کرتے ہیں انشاءاللہ یہاں اس ڈویژن سے بھی انیس اور تاریخ کو انیس بیس اور اکیس جنوری کو انشاءاللہ شاء تین دن کے مدنی قافلے بھی سفر کر رہے ہیں تو یہ تاریخ بالکل قریب ہے چاہیں تو آپ تین دن کے لیے ان مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں اور مدنی قافلوں کی برکتیں حاصل فرمائیں علی الحبیب الحمد للہ رب السلام یا ارحم ارحم ارحم یا یا الراحمین يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمان ويا رحيم يا الله يا رحمان ويا رحيم يا الله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من الشیطان ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلي وطبع علینا يا مولانا انکا انتا التواب الرحیم اللہم انا نسألوك الامن يوم الخوف اللہم انا نسألوك الامن يوم الخوف ربنا لا تآخذنا يوم القیامة ربنا حاسبني حسابا یسیرا اللہم ارزقنا حجم مبرورا اللہم ارزقنا حجم مبرورا والسعیم مشکورا والذنبم مغفورا وتجارتاً انتبور یا عالم ما فی السدور اخرجنا یا الله من الظلمات الان نور اخرجنا یا الله من, من الظلمات الان نور اے کو بچانے والے اے بے قسوں کی دستگیری کرنے والے گناہ گاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا تیرے دربار میں تیرے گناگار سیاہ کار بندے ہاتھ اٹھائے سر جھکائے حاضر ہم اقرار کرتے ہیں مولا ہم نے کسر نہیں چھوڑی ناراض کرنے میں بڑے گناہ کیے ہیں مالک چھپ چھپ کر گناہ کیے اے اللہ اگر تو انصاف کرے گا تو یہ انصاف ہوگا کہ ہمیں گسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے مگر میرے قریب آج تیرے ولی کے قدموں میں آئے ہیں ان کے عرص کی رات ہے ہم تیرے انصاف کے نہیں تیری رحمت کے سوالی ہیں تیری رحمت شامل حال رہی تو کام بن جائے گا اے اللہ یہ نہ دیکھ ہم کتنے گناگار ہیں یہ دیکھ کہاں آئے ہیں تجھے سخی سلطان کا واسطہ حضرت سید عبد الواب شاہ جیلانی رحمت اللہ ترالیہ کا واسطہ اے اللہ ہمارے سارے گنا معاف فرما دے ہمارے صغیرہ گنا بھی معاف کر دے ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے ہماری بے شرمیاں معاف کر دے ہماری بے حیاں معاف کر دے اے معاف کرنے والے آج کی رات معاف فرما دے اے اللہ اے اللہ ہمیں نیک بنا دے آج ہم نے اولیاء کے کی سیرت کے بارے میں سنا ہے وہ مرتے وقت آخری سانسوں میں بھی اثار کرتے اے اللہ ہمیں بھی ایثار کا پیکر بنا دے مسلمانوں کے لیے اچھا سوچنے والا بنا دے ہمیں تیرے بندوں کا خیر خواہ بنا دے حقوق العباد اے اللہ اس کا خیال رکھنے والا بنا دے آج ہم نے غوث سے پاک کے صبر کے بارے میں سنا ہے کریم ہمیں بھی صبر عطا کر کوئی بھی آزمائش پریشانی آئے ہمیں بے صبری سے بچا اے اللہ اے رب کریم اپنے صابرین بندوں میں ہمیں شامل فرما شاکرین میں شامل فرما ساجدین میں شامل کر لے کریم اپنے پسندیدہ بندوں میں ہمیں شامل کر لے، ہماری نیکیوں میں ہماری ہمارا دل لگ جائے ہمیں پانچ وقت کا نمازی بنا دے صحیح طریقے سے قرآن پڑھنے والا بنا دے اے اللہ بری بری عادتوں سے ہماری جان چھوڑا دے بڑے گناہ کر لیے مالک اے اللہ بہت گناہ ہو گئے اب کرم کر مبارک جگہ پر آئے ہیں ایسی نگاہ کرم کر کے ہماری اب گناہوں بری زندگی سے جان چھٹ جائے گناہوں کی عادت سے ہماری جان چھٹ جائے ہمیں نیک بنا دے اے اللہ جو نیکیاں ہوتی ہیں اس میں اخلاص بھی نہیں ہے ریاکاری اور بناوٹ نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا اے کریم اپنے کرم سے ایسی نگاہ فرما کہ ہم مخلص ہو جائیں ہمیں ریاکاری کاری سے بچا لے اے اللہ بڑی امیدیں لیے تیرے بندے آئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں کئی بیٹھے ہیں کئی کھڑے ہیں بدری چرن پر نہ جانے کتنے ہاتھ اٹھے ہیں ایک کریم جو جس پریشانی میں ہے کوئی بیمار ہے کوئی قرض دار ہے کوئی بے اولاد ہے کوئی اولاد کا طلبگار ہے طرح طرح کی مصیبتیں ہیں مولا آج سب کی جھولیاں بھر دے آج سب کی مرادیں پوری کر دے اے اللہ اے اللہ یہ واپس جائیں تو خوشخبریاں منتظر ہوں اے قریب اپنے کرم سے سخی کے در پر آئے ہیں سب کی جھولیاں بھر دے اے اللہ ہمیں ہماری دنیا بھی اچھی کر دے ہماری آخرت بھی اچھی کر دے ہمیں زوال نعمت سے بچا آفیتوں کے پھر جانے سے بچا حاسدین کے حسد سے بچا بد نظروں کی بد نظری سے بچا شیطان کے شر سے بچا جادو تونے آسے سے بچا زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا ہمیں زلزلوں طوفانوں اور وائرسوں سے بچا دہشت گردوں کی دہشت گردیوں سے بچا ہم سب کی جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم رب يسر ولا تعسر وطمم علينا بالخير يا فتاح وبك نستعين اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرما قبل امیر اہل سنت اور تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا قائم و دائم فرما ہم میں سے جن کے مغفرت فرما ان کی قبروں کو جنت کا باغ بڑا اے اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما اے کریم اے کریم جتنے ہاتھ اٹھے ہیں آج سب کی برادے پوری کر دے سب کی جھولیاں بھر دے کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تھے کر دے پوری آرزو ہر <سؤال> بے قصور مجبور کی اے اللہ جن اسلامی بھائیوں نے جن انتظامیہ والوں نے آج یہ اجتماع سجایا اور سجانے میں تعاون کیا اے اللہ سب کا سینہ مدینہ بنا دے سب کو اس کی بہترین جزاک فرما برکی یا الذین سلو علیہ تسلیما صلی اللہ علی النبی الکبی و الیہ و الیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما یا سیدی یا رسول اللہ جب دمی وابسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سلام و سلام کے لئے کاب بدرو تجا تم پہ کروڑو درود کابک بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود تے بکشم سو دوہا تم پہ کروڑو درود دوہا تم پہ तुम पे करोड़ो दो दिल कर بدرو جا تم پہ کروڑو دروگوں سواؤ تم پہ کروڑو درو کام لے لیجیے میرا تم پکروڑو دور دور کاوی کے بدل تم پہ کروڑو روشن سو تم پہ کروڑو روس علی یا رسول اللہ السلا تو السلام علیکم حبیب اللہ السلام تو یا نبی اللہ قیابی صلی اللہ, صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد